تم فرماؤ کسنی حرام کی اللہ کی وہ زید جو اسنی اپنی بندوں نونگنا کے لیے نکال اور پاک رزق تم فرماؤ کہ وہ امان والوں کے لیے ہے دنہ میں اور قامت میں تو خاص انہی کی ہے ہم انہی مفصل آیتیں بان کرتے ہیں علم والوں کے لیے